بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ترسٹھواں مکتوب دین کی راہ پاک صاف رکھنے کے بیان میں بھائی شمس الدین جانو کہ دین کا راستہ اپنی برائیوں سے پاک صاف رکھو اور انسانیت کے خسو خواشات کو اکھاڑ پھینکو اور اس راہ سے اپنی وحشت دور کرو بشریت کی آفتیں باہر نکال دو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کا نفس اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہے تو وہ مومن ہی نہیں ولی اور محب کا مرتبہ تو بہت دور ہے یہیں سے کہا گیا ہے قطع نفس بے فرمان من معا برسوائی کشید دوست می پند اشتم ایں نفس دشمن وار را دوستی باجاہ و منزل کرد امتا این زما شکل پروانہ کہ اوہم نور داند نار را میرے نافرمان نفس نے مجھے رسوا کر دیا میں اس نفس سے دشمن کو ہمیشہ دوست سمجھتا رہا اب تک میں بلند مرتبے اور مکان کو اس طرح اپنا محبوب سمجھتا رہا ہوں جس طرح پروانہ آگ کے شعلے کو نور سمجھتا ہے بزرگوں کا قول ہے کہ اگر پل بھر بھی نفس سرکش کو موقع دیا جائے تو یہ ہزاروں زنار لا کر گلے میں ڈال دے گا اور لاکھوں بت سامنے لا کر رکھ دے گا کبھی شریر کو مسلح نہ سمجھو اگر ایک لاکھ سال تک اس کو زیر کرتے رہو گے اور ایک دفعہ بھی اس کی خواہش پوری کرو گے تو سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا شیر غمزائے توبہ فریبت زاہد را منہ پیشانی گرفتہ پیش خمار آورد توبہ کا ناز و غرور سو سالہ زاہد کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے سر کے بال پکڑ کر شراب خانے میں لے جاتا کھینچ لاتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا شیطان پر جو اتنی بلائیں نازل ہوئیں محض نفس پر نظر رکھنے سے ہوئیں جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی نفسی کو دیکھنے کی وجہ سے کیا پکار پکار کر کہا گیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک بلائے نفس سے چھٹکارا نہ ہو ہرگس زراع میں قدم نہ رکھو اے بھائی اچھی طرح سمجھ لو کہ دین کے راستے کو نفس کی آفتوں سے بچائے رکھنا بہت بڑا فرض ہے اور بجز توبہ کرنے کے یہ آفتیں دور نہیں ہو سکتیں اور توبہ کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ظاہر ہوئی توبہ کا دروازہ کھل جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت عنایت ہوئی بزرگان طریقت نے فرمایا ہے کہ اگر بنی آدم پر دولت و سعادت کے ہزاروں خزانے نچھاور کر دیے جاتے تو اتنی عظمت و مرتبہ حاصل نہ ہوتی جتنی کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان ایت ہونے سے ہوئی وعصا ادم رب ادم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اگر کارخانے تقدیر میں ان کی نافرمانی نہ لکھی گئی ہوتی تو آپ کی اولاد پر توبہ کا دروازہ ہرگز نہ کھلا ہوتا قدرت میں یہی پوشیدہ تھا اور لا الہ الا اللہ کے دربار کی غیرت کا یہی تقاضا تھا یعنی جس گوہر بے بہا کو اتنی شان و شوقت سے بنایا گیا کہ خلق تو بی میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے لئے کم سے کم یہی خلع زیبا تھی وہ افاء آدم اسی کی طرف اشارہ ہے شعر چرخ نہ بربے درمان می زند قافلہ محتشمان می زند کس کسن بدی باختو بودی امن نو بر باختبودی امن آسمان مفلسوں اور فقیروں کا نہیں بلکہ مال و دولت والوں کا قافلہ لوٹتا ہے کائنات میں سوائے میرے اور تمہارے اور کوئی نہ تھا اس باغ کی تازہ بہار تو ہی تھا اب میں جنت الفردوس کی جس قدر نعمتیں اور نوازشیں تھیں ایک ایک کر کے حضرت آدم علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں کیونکہ سان باکمال کے ید قدرت کا بنایا ہوا کوئی نمونہ ایسی صفات و شان کا نہ تھا ان کی آنکھوں سے ایسی عجوبۂ روزگار ہستی گزری ہی نہ تھی ہر ایک کون سے عشق ہو گیا چنانچہ حضرت آدم کی ہمت بہت بلند تھی ان باتوں سے آپ کا دل قبیدہ ہو گیا اور ٹھان لیا کہ یہاں سے ایسے گھر چل کھڑے ہوں جہاں حکم بجا لاتے اور فرمان کی سختیاں برداشت کرتے رہیں کیونکہ بہشت ناز و نعمت کی جگہ ہے یہاں حکم کا بوجھ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے آپ نے التجا کی کہ خداون میرے لیے کوئی بہانہ چاہیے تاکہ جنت کے پندوں سے مجھے رہائی حاصل ہو اب گہوں کے درخت کا کھڑا کیا گیا تمام گیا تمام اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارے ڈر کے سب نے آنکھیں پھیر لیں اور سارا عشق رفت اور گزشت ہو گیا ذرا ہوش سنبھالے رہنا تاکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو تم آسی نہ کہو ورنہ قیامت کے دن تمہاری زبان گدی سے باہر کھینچ لی جائے گی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن شریف میں تو وہ آسا آدم و ربا کہا گیا ہے اس کا یہ جواب ہے کہ ہاں ہاں قرآن شریفی کے لیے یہ زیبہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سر کاٹ لے یا پاک دامنی کا تاج پہنائے ہمارے تمہارے منہ کے لائق نہیں ہم جیسوں کو یہ زیب نہیں دیتا شہنشاہ وقت کو اختیار و مجار ہے کہ اپنے مدار مہام وزیر کو ایسا ویسا کچھ کہے اگر کہیں وہی باتیں میرے اور تمہارے منہ سے نکل جائیں تو یقیناً گردن ماری جائے گی اے بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی راہ بڑی ہی سنگلاخ اور دشوار گزار ہے ان کا ذکر نہ کرو آدم علیہ السلام کے دل کو دین نے غ... دین کے غم نے گھیر لیا سلامتی کا گھر ملامت خانے سے بدل لیا ایک آواز سنی کیا شیطان سے جھگڑنا چاہتے ہو اس برگزیدگی کو طے کر دینا پڑے گا نیک نامی پر گناہوں کے دھبے لگیں گے اور خلافت کے تاج سلطانی کے ایوز جوتیاں چٹخارنی پڑیں گی آپ نے فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں ان باتوں سے میرا دل چھوٹا نہ کیجیے پھر کیا تھا بہش سے نکل کھڑے ہوئے وہاں کی ساری نعمتوں پر لات مار دی اور فرمایا شیر بہشت تو کوسر و حور او جہانیاں او جہاں اگر دہند میرا بے تورائے گا چہ اگر باغ بہشت تو کوثر اور حور و قصور مجھ کو مفت دیں تو بغیر تیرے سب بیکار ہیں انہیں لے کر میں کیا کروں ایک تم اور ہم ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھا کرتے ہیں اور اپنی ہی خدمت کیا کرتے ہیں اپنی بڑائی کی ڈینگ مارتے ہیں اس پر اس بات کی حوث کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ترکہ پائیں تم نہیں جانتے کہ مجہ النسب کو میراث نہیں ملتی مدتیں گزریں کہ ہم لوگوں کی ہستیاں مٹا دی گئیں اور برباد ہو چکی محرومی اور ناکامی ہم بدبختوں کے سر تھوپی جا چکی اب ہاتھ اٹھا کر سوزے دل کے ساتھ دعا کرو کہ قطع ہر کسے درکاب وصلت رسید من بمانندم درمیان واپساں چوں کسان گر لائے کے خدمت نایم لانت بفرست برمانہ کسان ہر ایک تیرے حریم وصال تک پہنچ گیا مگر میں بدبخت راہ کے درماندوں کے درمیان پڑا ہوا ہوں اگر ہم لائق لوگوں کی طرح خدم رحمت کے قابل نہیں ہیں تو نالائقوں کی طرح ہم پر اپنی لانت ہی بھیج دے کیونکہ تیری لانت بھی دوسروں کی رحمت و نعمت سے کم نہیں جس نے توبہ کا دربار دیکھا تک نہ ہو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی میراث میسر نہیں ہو سکتی تمہارے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ توبہ تو اس وقت کی جائے جب کوئی گناہ سرزد ہو تو اے بھائی ہمارا وجود سر سے پاؤں تک گناہی گناہ ہے کیا تم نے نہیں سنا شعر فقالت محبت ہو وجود لوقاسن بے حم بن جب میں نے پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا تو اس کی محبت نے جواب دیا کہ میرے وجود کے سامنے تیرا وجود ایک گناہ ہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہوگا جو لوگ کے معصومین بارگاہ کہے جاتے ہیں ان کے حق میں فرمایا گیا الله على علنبی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی دے دی ہے آخر موسٰ علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا جو آپ نے کہا تب تو علیک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یومن میں تمرہ میں روزانہ سو مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں اے بھائی تم کو ہر برائی اور بدکاری سے توبہ کرنا چاہیے صدیقوں کو اپنے ست سے توبہ کرنا ضروری ہے جس طرح ہم جیسے بدعہدوں اور جھوٹوں کو ظلم و جفا سے توبہ کرنا واجب ہے ٹھیک اسی طرح وفاداروں اور مخلصوں کو بھی اخلاص و وفا سے توبہ کرنا لازم ہے اور جس طرح ہم جیسے نفس و خواہشات کے بندوں کو ہوا و حوث سے توبہ کرنا ضروری ہے اسی طرح ہر اہل دل کو اپنے مراقبے کی حالتوں سے توبہ کرنا لازمی ہے عارفوں نے کہا ہے جس طرح گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے اسی طرح طاط و بندگی بجا لا کر اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے اگر کوئی کہے کہ معصیتوں کو چھوڑ دینا اور درگزر کرنا چاہیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی طاعت و صدق کو اخلاص بجا لائے اور جب بجا لا چکے تو اس کی باد بے نیازی کے جھونکوں میں اڑا کر رکھ دے یہی ہے جو کہا ہے شعر تو می خواہی ب تصبی نمازے کہ تا خوشنود گرد او بے نیاز نمازت توشا راہ دراز است دل او اس نماز بے نیاز است تو چاہتا ہے کہ اپنی تصبی اور نماز سے اس بے نیاز کو خوش کر دے نماز تیرے لمبے سفر کے لیے زاد راہ ضرور ہے لیکن اس بے نیاز کو تیری نماز کی پرواہ نہیں اگر کل ساری دولت و سلطنت ایک فقیر کو بخش دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں اس امت کے فقرا کو لا کر عرش پر بٹھا دیں اور کہیں یہ رب اِقین اے آب و گل سے بنے ہوئے انسان تو نے پروردگار عالم کو کیوں کر پہچانا جواب دیں گے خدا چونکہ زمین و آسمان کا تو ہی مالک و مختار ہے حکم ہوگا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ہم نے سب تجھ کو بخش دیا یہ کہیں گے بار خدایا چونکہ عرش آزم بھی تیری ملکیت ہے فرمان ہوگا ہم نے امتیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت ارش پر بٹھا دیا تاکہ سمجھ لیں کہ ہماری کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے جو تمہارے وہم و خیال میں سما سکے یہ سن کر فوراً ہی سب کے سب اپنی معرفت و توحید سے توبہ کرنے لگیں گے شیر چہ شناسد کمال دہقان را دانا در چاہو کرم درگندم انسان کی گرہستی کے کمال کو کون جانتا ہے کہ دانا گڑھے میں اور گھن گہوں میں لگاتا ہے پھر بھی اس کی کھیتی میں کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر توبہ کا دروازہ بند ہوگا تو یہ لوگ اپنی مختصر توحید و معرفت کی خجالت میں گڑ جائیں گے جس طرح دوزخی توق و زنجیر کے بوجھ سے پسے جاتے ہیں یہ بھی اپنی معرفت و توحید کی شرم سے دب کر رہ جائیں گے اس لیے کہا گیا ہے شعر غرزہ دان باقلاء ابردت بنگرند اے بس نماز ہاں کہ زہیرت قضا کنند اگر زوحات تیرے کعبۂ ابرو پر نظر ڈالیں تو ایسی حیرت میں پڑ جائیں کہ تمام نمازیں قضا کر دیں اگر قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم لا الہ اللہ کا حق کس طرح بجا لائے تو کہیں گے کہ کہیں ہمیں تو دین کا بندہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا برابر دین ہی کی فکر میں لگے رہے ہمارے پروردگار سے پوچھو لا الہ الا اللہ کے رمز کچھ وہی جانتا ہے اسی کے کرم کے اوساف ہمارے دلوں کو ڈھارس دیتے ہیں کہ لا یہ عارف ہو غیرو اس کے سوا اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا اے بھائی یہ ایسی گتھی نہیں جسے عقل سلجھا سکے یہاں تک وہم او خرت کی رسائی نہیں یہی تو راز ہے جو کہا گیا ہے شعر دہم تہی پائے بسے درنوشت ہم زدرش تہی بازگشت اقل جوتے اتار کر بہت کچھ دوڑی مگر کوئی نتیجہ نہ نکال سکا اور خالی ہاتھ لوٹنا پڑا بزرگوں کا قول ہے کہ اگر روئے زمین کے پیغامبر و صدیق اور آسمان کے ملائقہ معصومین و مقربین ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک اس کی توحید زبان سے رٹتے رہیں بل آخر تھک کر یہی کہیں گے کہ نستغفر اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں اے بھائی اگر کل معصومین و مخلصین کی پاک دامنی سے تمہارا خمیر گوندیں تو ہوشیار رہو اور ان پر نہ پھولو اور اگر قہر کی تلوار حسرت و ناکامی کی زہر آب میں بجھا کر تمہارے سر پر ماریں تو شکستہ دل نہ ہو ایک دلجلے نے کہا ہے ربائی ہاشا کے دلم از توج از تو جدا خواہد شد یا باقس دیگر آشنا خواہد شد از مہر تو بگسلد کرا وارد دوست وز کوئے تو بگزد کجا خواہش شد ہاشا و کہ میرا دل تجھ سے جدا ہو جائے گا یا کسی دوسرے کو دوست بنائے گا اگر وہ تیری محبت نہ کریں تو پھر کون ہے جس کو دوست بنائے اور اگر تیری گلی چھوڑ دیں تو پھر کہاں جائے شیر اگر از تو برکنم دل بکجا برم نگارا زدرے تو باس گردم کے کند قبول مارا اے محبوب اگر میں اپنا دل تجھ سے پھیر لوں تو کہاں لے جاؤں کہ کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے اور اگر تیرے دروازے سے لوٹ جاؤں تو پھر کون مجھے قبول کرے گا دنیا میں جس نے اپنے آپ کو توبہ کی آنکھ آگ میں نہ جھونک دیا یقینی اسے آتش دوزخ میں جھلسنا پڑے گا تم کو جو بھی اپنا ایب ہنر معلوم ہے اسے آج ہی توبہ کی آگ میں جلا کر خاک کر دو تاکہ یہ فتویٰ تمہاری پشت پناہی کرے اتائی ضم بے کمل رمبلا جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں پھر سوز دل سے یہ کہو اشعار الٰی رحم کن کالود گانیم بخون دل جگر پالود گانیم رواجے نہ تو اندر سکے ماں کہ مشتے سر وسیم اندود گانیم یک بر روز گارے ماں ببخشائے کہ ماں برخویش نہ خوشنود گانیم اے خداوند کریم ہم گناہوں میں آلودہ ہیں اور اپنے دل و جگر کے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے کھوٹے سکے ہی کو چلا دے کہ ہم اپنی چاندی میں سیسا ملائے بیٹھے ہیں ہمارے حال پر بخشش کی ایک نظر ڈال کہ ہم خود اپنے آپ سے رنجیدہ اور شرمندہ ہو رہے ہیں دین کی راہ میں جتنے کانٹے بھی آج ملیں سب چن چن کر پھینک دو اگر ایسا نہ کرو گے تو یہی کانٹے کل تیر بن کر کلیجے میں چبھیں گے تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام خدا سے ہم کلامی کی بدالت اس مقام پر پہنچ گئے کہ فرمایا گیا کل موسا تکلیمہ موسا نے خدا سے باتیں کیں تو چوبیس ہزار چودہ کلمے بغیر کسی واسطے کے آپ کو سنائے گئے آپ مارے شوق کے سر سے پاؤں تک کان ہی کان بن گئے اور جیسے کان سے سنا جاتا ہے سارے جسم سے آپ سننے لگے اور جس جس کلمے کو سنتے آپے سے باہر ہو جاتے اور جب ہوش سنبھالتے دل پر اس کا زخم لگایا جاتا اور و قتل نفسن قبتی بلا وہی اے موسا بغیر ہماری وہی کے تو نے قبطی کو مار ڈالا اگر دوزخ کے ساتوں طبقوں کا عذاب اس وقت حضرت موسا علیہ السلام پر ڈال دیا جاتا تو اتنا شدید نہ ہوتا جتنا کہ یہ تنز و تانا اس نوازش و اکرام اور خلط شہانہ کے وقت اس واقعے کی یاد آپ کی راہ میں کانٹے سے کم نہ تھی اور وہ کانٹا آنکھوں میں آنکھوں میں چبھنے لگتا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بھی سنا ہوگا تلوار کھینچ کر آ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جب تک میرے دم میں دم ہے کسی کی مجال نہیں کہ لات او عزا کو برا بھلا کہہ سکے قسم ہے لات و عزا کی میں ابھی جا کر محمد کا سر کاٹ لاتا ہوں یہاں تک کہ وہ تیخ کشی اپنا کام کر کے رہی یعنی آپ جب محتری کے عالم میں میدان ولایت میں جولانی فرماتے تھے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز گونجتی تھی کہ ارے تم تو وہی عمر ہو کہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کاٹنے آئے تھے تاکہ لا اللہ کی مملکت برباد ہو جائے تو آپ اس قدر منفعل اور خجل ہوتے تھے کہ زمین پھڑ جائے اور اس میں سما جائیں اور جب جب یہ بات دہرائی جاتی تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچتا استراب میں مکے سے باہر نکلاتے زمین پر ماتھا رگڑتے مو پر خاک ملتے اور کہا کرتے تھے یا خدا عمر کو اٹھا لے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ہی ظلم و ستم کو نہ دیکھے اب ہم تم پر تم تم اب ہم تم سر پر خاک اڑایا کریں کہ ساری عمر بت پرستی میں گزار دی اور ہمارے روزے اور نماز پر طف ہے کہ خدا کے دربار میں کیا مقبول ہوگی جب کہ کسی کتے کے آگے رکھ دیں تو وہ بھی سونگ کر چھوڑ دے ربائی ایفس کو فساد کار ہر روزائے ما وے پر زہرام کا سا او کوزائے ما می خند ندرد روزگار رومی گرید عمر بر طاعت و بر نماز و بر روزائے ماں برائی اور بدکاری ہمارا روز کا مشغلہ ہے اور ہمارا پیالہ اور کوزہ حرام کی کمائی سے بھرا ہے ہماری بندگی نماز اور روزے پر زمانہ ہنس رہا ہے لیکن ہماری زندگی رو رہی ہے والسلام